بارك صلى الله عليه وسلم لاconfigون يشكر ويسلم بابن فی سجودی شکری شد شکر کے بیان میں آپ صلی اللہ تعالی وسلم کا کسی حادثے کے وقت سجدہ کرنا بھی بعض روایات میں آیا ہے اسی طریقے سے کسی کوئی خوشی کی خبر سننے پر بھی آپ کا سجدہ کرنا آیا ہے یہ خارج سلاد نماز کے بغیر صرف سجدہ کرنا چاہے وہ کسی حادثے کے پیش آنے پر ہو یا خوشی کی خبر ملنے پر ہو یہ کیسا ہے حضرات شواف اور امام احمد ابن احمد رحمت اللہ علیہ اور احناف میں سے صاحبین کے نزدیک مستحب ہے امام مالک رحمت اللہ علیہ اور امام ابو نفا رحمۃ اللہ علیہ اس کا انکار کرتے ہیں پھر امام صاحب کے انکار کے کئی معنی بیان کیے گئے ہیں کہ انکار کا مطلب یہ سردا واجب نہیں ہے اور بعد میں مانا انکار کا یہ مطلب بیان کیا ہے کہ نئے سرے سے یہ مشروعی ہی نہیں ہے نئے سرے سے یہ مشروح ہی نہیں ہے اور تیسرے انکار کو انکار استعباب پر بھی بعض نے محمول کیا ہے رہا روایت کے اندر کہ جہاں آپ کا تنہا سجدہ کرنا بیان کیا گیا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ وہ سجدہ تنہا نہیں ہے بلکہ جو ہے نماز کے ساتھ ہے اور یہی مستحب ہے کہ جب کوئی خوشی کی خبر سنے تو آدمی دو رکعت نماز کرے تو اس میں تو سجدہ ہو ہی جائے گا <coughs> تو ہاں نبی علیہ السلام کو جب کوئی خوشی کی بات پہنچتی تھی یا آپ کو کوئی بشارت دی جاتی تھی تو وہ سجدے میں چلے جاتے تھے اللہ تعالی کا شکر ادا کرنے کے لیے پڑھیے <سلام> فالصالح قال حدثنا وبيه ذيه قال أحد ذي موسى بن حقوبا عن ابن عثمان قال أهدا أهدا أهدا أهدا حسن ابن عثمان عن أشاط ابن إسحاق ابن سعدي عن عبد المسعد ما فيه نظير الله لا أعطى أنه عنه نظره قال قلنا مع رسول الله صلى علي الله عليه وسجنهم أكدت لي بذيذ مذيذة ولما كنا قريبا من قروا أجدت الله علي الله سعادا ثم خرسا لنا فبكثا مویگا مارکیٹ بھی سر پا بھی گھومتی پا پانی تک بتیسم بھتی پا پانی تربیتی پکاؤ ساری شکل گھوما ٹوٹ بھی عامر <تصفيق> ابن ساد اپنے والد سعد ابن ابھی وقاص سے روایت کرتے ہیں کہ ہم لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ سے چلے نورید المدینہ تھا دراحا لے ہم لوگ مدینہ جانے کا ارادہ رکھتے تھے فلما کنہ کریبم من از و دو زا کے ساتھ اور از اول زا ہے اور دوسرا را ہے تو جب ہم لوگ مقام ازوزا کے قریب تھے تو آپ سواری سے نیچے اترے پھر اپنے دونوں ہاتھ اوپر اٹھائے اور اللہ سے تھوڑی دیر تک دعا کرتے رہے پھر سجدے میں گرے فام کا دیر تک سجدے میں پڑے رہے پھر کھڑے ہوئے پھر اپنے ہاتھ اپنا ہاتھ اٹھایا اور اللہ تعالی سے تھوڑی دیر تک دعا کرتے رہے پھر سجدے میں گرے اور سردے میں دیر تک پڑے رہے پھر کھڑے ہوئے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا اٹھائے رکھا دیر تک پھر شدے میں گرے زکر ہُو احمد ہُالہ اس کو جو ہے احمد ابن صالح نے ذکر کیا ہے تین مرتبہ قال آپ نے فرمایا کہ انی سالت ربی و شفات العمتی میں نے اپنے پودگار سے دعا کی اور اپنی امت کی بخش کے لیے سفارش کی تو اللہ تعالی نے مجھ کو میری امت کا ایک تہائی دے دیا کہ جاؤ ایک تہائی کو میں بخشتا ہوں پھر میں سردے میں گرا اپنے پردگار کا شکر ادا کرنے کے لیے کی ایک تہائی امت کی مفرد فرما دی پھر میں نے اپنا سر اٹھایا اپنے پودگار سے دعا کی اپنی امت کے لیے تو پڑا نے مجھے اپنی امت میری امت کا ایک تہائی اور دے دیا پھر میں اپنے پھر میں سدے میں گرا اپنے پڑوگار کا شکر ادا کرنے کے لیے پھر میں نے اپنا سر اٹھایا اپنے پڑوگار سے اپنی امت کے لیے دعا کی تو آخری سروس بھی پڑوگار نے مجھے دے دیا گردے کی پوری امت کی بخشش کا وعدہ فرمایا تو میں سجدے میں گرا اپنے پڑا کے لیے حد احمد ابن صالح امام ابو داود کے استاد ہیں احمد ابن صالح آگے ہے <تصفح> <تصفح> اسی سطر کے آخر میں ان ابن عثمان اعلی ابود داؤد ہوا یا ابن الحسن ابن عثمان ان اشاد ابن اصحاف ابن سعد ان عامر ابن سعد تو یحییٰ ابن حسن ابن عثمان اور عامر ابن سعد ابن ابی وقاص کے درمیان اشع ابن اسحاق ہے سمجھے نا جس وقت امام ابوداؤد فرماتے ہیں کہ جس وقت حضرت الستاد احمد ابن صالح نے براہ راست مجھ سے یہ حدیث بیان کی تھی تو سند میں اشع ابن اسحاق ابن سعد کا ذکر نہیں کیا تھا لیکن پھر بعد میں میں نے اپنے دوسرے استاد موسا ابن ساحل رملی سے یہ حدیث سنی تو انہوں نے احمد ابن صالحی کے واسطے سے یہ حدیث بیان کی تو سند کے اندر اشاس ابن اسحاق کا ذکر کیا سمجھے, سمجھے نہیں یعنی بارہ راست جب احمد نے, میرے استاد احمد ابن صالح نے مجھ سے جب حدیث بیان کی تو سند کے اندر اشاسب ابن اسحاق کا ذکر نہیں کیا اور میرے کلاس پہلو کون میرے کلاس پہلو موس ابن سہل رملی سے جب یہ حدیث بیان کی تو سند کے اندر اشاسب ابن اسحاق کا ذکر کیا تو میں سمجھتا ہوں یہی صحیح ہے سند میں آشاس ابن اسحاق ہیں ہو سکتا ہے مجھ سے بیان کرتے وقت جو ہے ان سے اشاع ابن اسحاق چھوٹ گئے ہوں اسی کو کہہ رہے ابوداؤد کہتے ہیں کہ اشاع ابن اسحاق کو حضرت الاستاذ احمد ابن صحلح نے ساخت کیا تھا جس وقت انہوں نے ہم سے یہ حدیث بیان کی تھی پھر مجھ سے اس حدیث کو احمد ابن صحلحی کے واسطے سے موسا ابن صحل رمن نے بیان کیا جس میں اشاث صاحب کا ذکر ہے اسی پر اعتماد کرتے ہوئے میں نے بھی سند میں اشاست صاحب کو ذکر کیا چلیے <سلام> بابن کی ترو کی تارا کا یترو کو ترو کن رات میں آنا اصل مانا ہے ترک کے معنی ضرب کے ضرب الباب دروازہ کھٹ کھٹکھٹانا رات میں آنے والا جب گھر والے سو گئے ہوں مجبور دروازہ کھٹ کھٹکھٹاتا ہے اسی وجہ سے رات میں آنے والے کو تاریخ کہتے ہیں رات میں آنے والے کو تاریخ کہتے ہیں <coughs> اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناپسند فرماتے تھے اس بات کو کہ آدمی اپنے گھر آئے رات میں یکرہ این یاتی رجلو آہ لہ تو روپن نبی علیہ السلام ناپسند فرماتے تھے اس بات کو کہ آدمی اپنے گھر آئے رات میں مطلب یہ کہ اگر بازار وغیرہ گیا ہو سودا وغیرہ لینے کے لیے اور دیر ہو جائے رات ہو جائے تو گھر نہ آئے یہ مطلب بلکہ مراد یہ ہے کہ آدمی سفر میں ہو آدمی سفر میں ہو اور لمبے سفر سے واپس آ رہا ہے لمبے سفر سے واپس آ رہا ہے تو دیر رات گھر نہ پہنچے دیر رات گھر اچانک نہ پہنچے اس لیے کی آدمی کو اپنی بیوی بی کا تزئین اور اچھی حیت میں ہونا مطلوب ہے اب اتنے دن سے غائب ہو تو کاہے کہ یہ سنگار کریں پتہ نہیں بیچاری کس حالت کے اندر ہو ہاں اگر پہلے سے اطلاع ہے اگر پہلے سے اطلاع ہے اسے کہ آج پہنچ رہے ہیں شام کو کسی وقت تو پھر کوئی حرج نہیں فرمایا <educated texting> انسانہ ماں داخل رجولو اللہ آلی ازا قادیمہ منسفرین اول اللہ لی بے شک بہترین وقت کہ جب آدمی ہاں بے شک بہترین وقت کہ جب آدمی اپنی بیوی بی سے صحبت کرے اس صورت میں کہ جب وہ سفر سے آیا ہوا ہو رات کا ابتدائی حصہ ہے مطلب یہ کہ کوئی شخص اگر لمبے سفر سے آیا عام احوال میں نہیں کوئی آدمی لمبے سفر سے آیا ہے بیوی بی سے جدا ہوئے ایک عرصہ ہو گیا ہے تو جنسی خواہشات یقیناً درجے کمال کو پہنچی ہوئی ہوں گی تو اسے چاہیے کہ وہ گھر پہنچ کر اول وقت میں اول وقت میں ہی وہ اپنا فراغت حاصل کر کے اپنے کو آسودہ کر لے اور یکس کر لے یہ اس شخص کے لیے پڑھیے حضرت جاوید ابن عبداللہ فرماتے کہ ہم لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے فلما زاہبنا بظاہر یہاں ایک لفظ محدوف ہے فلما قدیمنا وضاحب نا لینا تو جب ہم سفر سے آگئے کہاں آ گئے مدینہ آ اور زاہبنا لینا اور ہم اپنی اپنی بیویوں کے پاس جانے لگے آ تو آپ نے فرمایا آم ذرا ٹھہرو حتہ ند خلا لا تاکہ ہم لوگ رات میں اپنے بیویوں کے پاس پہنچے لکھے تم تشی تاکہ پراگندا بال کنگی وغیرہ کر لے و تستاحید اور لمبے عرصے تک اپنے شوہر کو غائب پن والی استرا استعمال کر لے کالا اس طرح استعمال کر لے کر مطلب کرے کنایا ہے کالا باؤد کال زہری کو بادل یہ رات میں آنا متحقق ہوتا ہے عشاء کے بعد سمجھے نا اگر وہ روبے آفتاب کے بعد ایشا سے پہلے پہلے پہنچ جائے تو اس کو رات میں آنا نہیں کہیں گے کالابد و بادل مغرب لاباشا بھی مغرب کے بعد آنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے پڑی فی تلقی آنے والے مہمانوں کا یا آنے والے مسافروں کا استقبال کرنے کے بیان میں حضرت شاہد ابن یزید کہتے ہیں کہ جب نبی علیہ السلام مدینہ پہنچے غزو تبوک سے واپسی میں تلق کا تو لوگوں نے آپ کا استقبال کیا یعنی تصنی السنیت الوداعی حضرت صاحب ندید کہتے ہیں کہ میں نے بھی آپ سے ملاقات کی بچوں کے ساتھ سنیت الوداع پر سنیا کہتے ہیں گھاٹی دو پہاڑوں کے درمیان اونچ نیچ راستے کو اور سنیا دو ہے ایک تو مسجد قبا سے تھوڑی دور چل کر کے ایک سنیہ ہے یہ مدینہ سے مکہ کے راستے پر ہے جب مدینہ سے مکہ جانے کے ارادے سے نکلیں گے تو مسجد قبا کی طرف سے جائیں گے اور مسجد قبا سے تھوڑا سا آگے چل کر کے ایک دو پہاڑوں کے درمیان ایک راستہ آتا ہے اس کا نام بھی سنیہ ہے دوسرے مدینہ سے جب شام کی طرف چلیں گے جانب شمال میں تو جب جبل سالح سے مل کر کے ایک سنیہ آتا ہے اس کو سنیت الودا کہتے ہیں اس کو سنیت الودا کہتے ہیں اس کی وجہ وجہ تسمیہ یہ ذکر کی گئی ہے کہ کسی قافلے وغیرہ کو رخصت کرنے کے لیے وہاں تک جاتے تھے اور اگر کہیں سفر سے جو ہے کوئی آ رہا ہے قافلہ یا کوئی لشکر تو استقبال کرنے کے لیے وہاں تک جاتے تھے تو یہ جو ہم نے بتایا نا کہ دو سنیے ہیں دو گھاٹیاں ہیں ایک تو مدینہ سے جب مکہ جانے کے ارادے سے نکلیں گے تو مسجد قبہ کے آگے پڑتا ہے اور ظاہر بات ہے مکہ سے جو مدینہ آئے گا وہ بھی اسی سنیا سے ہو کر کے آئے گا اور دوسرا جو ہے یہ مدینہ سے ش... مدینہ سے ملک شام جانے کے ارادے سے نکلیں گے تو جبل سلا سے ہو کر گزریں گے یہ جبل سلا کے پاس یہ سنیا ہے تو اسی کو سنیت الوا جو ہے کہا گیا ہے اور آپ نے سیرت کی کتابوں کے اندر پڑھا ہوگا کہ جب مکہ سے ہجرت کر کے آپ مدینہ آئے تو وہاں کی بچیوں نے جو ہے ترانہ پڑھ کر کے آپ کا استقبال کیا تھا کیا ترانہ تھا ہاں ذرا آواز ہاں ارے اسی آواز میں پڑھو اچھا چلو ٹھیک تو یہ وہ سنیا نہیں ہے جو مدینہ سے شمال کے شام کے راستے پر جبل سلا کے پاس ہے بلکہ وہ تو وہ ہے جو مکہ کے راستے پر ہے مسجد قبا سے ادھر. تو میں آسراسن سے ملا بچوں کے ساتھ نیت الودا کے پاس پڑی فأبوها يسترم من أنفات الثالث في الغزل إذا قتلت وإنه قال أنت سلام أرسل إسماعيل قال حدثنا محمد قال يرقل لذابك من قلانين عن هذا المالك النبي الله تعالى عنه وعنه أن فتب لي أسلم قال يا رسول الله إني أريدني هذا وليس لما لن تجهد به قالت هم الله لا يسلم صديقه فإنه قد تجهد فقل له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رب السلامة. من ماں تحب في غزی اضاقہ پلا جب مجاہد زادے سفر لے کر جہاد میں جائے اور واپسی کے وقت کچھ زیادہ سفر بچ جائے تو گھر واپس نہ لائے بلکہ اس کو بھی نیک راہ میں خرچ کر دے یہ مطلب ہے جب مجاہد جہاد میں جائے زیادہ سفر لے کر کے اور واپسی کے وقت کچھ زادے سفر بچ گیا ہو تو اسے اپنے گھر واپس نہ لائے بلکہ نیک راہ کے اندر اسے خرچ کر دے اسی طریقے سے اسی میں یہ بھی داخل ہے کہ مجاہد نے جہاد کے لئے جو کچھ سامان تیار کیا ہو اگر جہاد میں جانے کی نوبت نہ آئے کوئی رکاوٹ پیش آ جائے تو اس کے لئے بھی یہی حکم ہے کیا کہ اسے اپنے پاس نہ روکے جب نیت کر لی تھی راہ خدا میں اس کو خرچ کرنے کی تو راہ خدا ہی میں اس کو خرچ کر دی چنانچہ اس عنوان کے تحت یہی دوسرے جس کا بیان ہے اس بات کا بیان کی مست ہے غزبے کے اندر زیادہ سفر کو ختم کر دینا جب لوٹنے لگے حضرت انس ابن مالک کہتے ہیں کہ قبیلے بنو اسلم کے ایک نوجوان نے کہا اے اللہ کے رسول میں جہاد میں جانے کا ارادہ رکھتا ہوں لیکن لئی سلی مالن حضو بھی میرے پاس مال نہیں ہے کہ میں جس کے ذریعے جہاد کا سامان تیار کروں قال آپ نے فرمایا اظہب اللہ فلان انصاری فلاں انصاری کے پاس تم جاؤ کہ اس نے جہاد کے لیے سامان تیار کیا ہے کیا تھا ف مریضہ لیکن بچارہ بیمار ہو گیا اب وہ جا نہیں سکتا ہے فقل کہ ال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقر السلام سلام اللہ کے رسول وسلم نے آپ کو سلام کہا ہے اور اس سے کہنا کہ اتفا علیہ ما تجا بھی تم مجھے دے دو وہ سارا سامان جو تم نے تیار کیا تھا جہاد میں جانے کے لیے میں جاؤں گا فعتاؤ چنانچہ وہ نوجوان انصاری کے پاس گیا فقال الدال او اور ان سے یہ بات کہی فقال المرا عتی تو انصاری نے اپنی بیوی کو پکار کر کہا یا فلانت اے سلیمان اد فعیح الہی ماں جہستنی بھی تم اس کو دے دو وہ سارا سامان جو تم نے میرے واسطے تیار کیا تھا اور دیکھو لاتا بینو شعین اس میں سے کچھ بھی اپنے پاس نہ روکنا فو اللہ ہی لاتا بسی نہ اللہ اس لیے کہ اللہ کی قسم تم نہیں روکو گی اس میں سے کچھ کہ اس میں اللہ تعالی برکت دے یعنی اگر ایسا کرو گی تو اس میں اللہ تعالی برکت نہیں دے گا چلیے رب وان يسارع ينقول من سفلي من اشغاله ولا نكون عليه مقارناه الرزاق قال اقرم منقول قال قال قال قرن رب الرحمان ورد لي مكان ازمالكينا دنيا عبد ان الله لي مكان و يذكرني جب سفر میں جانے لگے تو اس وقت بھی روانگی سے پہلے دو رکعات نماز پڑھنا سنت سے ثابت ہے اور جب سفر سے واپس آئے اس وقت بھی دو رکعات نماز پڑھنا سنت سے ثابت ہے یہاں اسی کا بیان ہے دوسرے کا سفر سے واپسی پر فرق یہ ہے کہ جب سفر میں جا رہا ہو تو روانگی سے پہلے وہ دو رکعت نماز اپنے گھر میں پڑھ لے اور جب سفر سے واپس آیا ہو تو گھر میں داخل ہونے سے باہر ہی کسی مسجد میں جا کر کے وہ درکات نماز پڑھ لے جیسا کہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے یہ باب ہے سفر سے آنے کے وقت نماز پڑھنے کے بیان میں کا ابن مالک اپنے باپ عبداللہ ابن کاب سے اور اپنے چچا اللہ ابن کاب سے اور دونوں اپنے باپ کاب ابن مالک سے روایت کرتے ہیں عبدالرحمان ابن عبداللہ ابن قعب ابن مالک اپنے باپ عبداللہ ابن قاب اور اپنے چچا عبید اللہ ابن قاب سے اور عبداللہ ابن کاب اور عبید اللہ ابن کاب دونوں اپنے باپ کاب ابن مالک سے کہ نبی علیہ السلام نہیں آتے تھے سفر سے مگر دن میں ایک بات اب دن میں کس وقت دس بجے یا دو بجے حضرت حسن ابن علی نے فرمایا پھر دوہا چاشت کے وقت فائدہ قادیمہ من سفر ان اطل جب سفر سے آتے تو گھر جانے سے پہلے مسجد میں پہنچتے فارہ کا افیح رقت اور مسجد میں دو رکعت نماز پڑھتے سما جالاسا پی پھر مسجدیں میں بیٹھ جاتے کہ کسی کو اگر ملاقات کرنی ہو تو آ کر کے یہی ملاقات کر لے گھر پر بھیڑ لگانے کی ضرورت نہیں پڑھیے <سلام> حضرت نافع عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنما سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے حج سے آئے مدینہ میں داخل ہوئے تو اپنی مسجد کے دروازے کے پاس اپنی اونٹنی کو بٹھایا سما دخل ہوں پھر مسجد کے اندر گئے فرقہ اپ رکھ اور مسجد میں دو رکع نماز پڑھی سمن سرفا علابئی پی پھر اپنے گھر کو روانہ ہوئے اعلی نافع حضرت ناف فرماتے ہیں فاقانا ابن عمارہ کا زا یسنؤ کہ میرے آقا حضرت عبداللہ ابن عمر آج صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں اسی طرح کرتے تھے جب کسی سفر سے آتے تو پہلے مسجد میں جا کر دو رکار نماز پڑھتے اس کے بعد گھر جاتے تھے پڑھیے بابل کی قرا مقاسمی آپ نے ہدایا رابے کتاب القسمت کے اندر پڑھا ہوگا اور اس سے یہ بھی معلوم ہوگا کہ قسمت بٹوارا یہ قضاہی کا ایک حصہ ہے تو جس طریقے سے قاضی کو بیت المال سے تنخواہ دی جاتی ہے اسی طریقے سے جس شخص کو مقاسم اور یا قسام مقرر کیا جائے جو لوگوں کی مشترک جائیداد کا بٹوارا کرے تو اس کی بھی جو ہے تنخواہ اور اجرت بیت المال سے دی جانی چاہیے سمجھ گئے نا مناسب یہی ہے لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو جو لوگ اپنی مشترک جائیداد کا بٹوارا چاہتے ہیں ان سے وہ اجرت لے سکتا ہے ان سے وہ اجرت لے سکتا ہے لیکن اجرتیں مجہولہ نہیں ہونی چاہیے وہ معلوم اور متعین ہونے چاہیے اور جتنی اجرت طے ہو جائے اس سے زائد اگر وہ لیتا ہے تو وہ پھر بندر بانٹ ہوگی وہ بندر باٹ ہو جائے گی بندر باٹ کیا مطلب بھائی دو جانوروں میں کسی چیز کے بٹوارے میں جھگڑا تھا وہ بندر جا رہا تھا کہ لو میں تقسیم کر دوں تراجو منگوایا اب تھوڑا اس پلڑے میں تھوڑا اس پل دیکھا یہ پلڑا جھک رہا ہے توڑ کر کے کھا لیا اور زیادہ توڑ لیا تو ادھر جک گیا برابر کرنے ادھر توڑ کر کے کھا لیا تو پھر ادھر جھک گیا اور اس طریقے سے دونوں پلڑے اس نے اکیلے صاف کر دیے تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے یہاں کیڑا کے مانا اجرت کیرا کے مانا مقاسم کی اجرت کے بیان میں حضرت ابو سعید خزری کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول سے آسر میں فرمایا کا ولقسامتا اپنے آپ کو کسامہ سے بچاؤ اپنے آپ کو کساما سے بچاؤ کلا ابو ہاں سعید خزری کہتے ہیں فَقُلْنَا ہم لوگوں نے پوچھا ومل خوسامہ یہ اسامہ کو تو ہم جانتے ہیں خسامہ کون ہے کالا يَكُونُ بَيْنَ النَّاسِ ایک چیز لوگوں کے درمیان مشترک ہو ایک چیز لوگوں کے درمیان مشترک ہو فجن تخصومین <مِنُو> بس یہ بٹوارا کرنے والا اس میں سے اپنے لیے نکال لے یہ بٹوارہ کرنے والا اس میں سے اپنے لیے نکال لے جیسا کہ کسی قوم کے جو چوہری ہوتے ہیں نا وہ سارے لوگوں کے مال میں اپنا حق سمجھتے ہیں اور مختلف بہانے سے اس میں سے لیتے ہیں تو بٹوارے کے نام پر نکال لیا اس کو کہتے ہیں قسامہ رہی اجرت تو اگر بیت المال سے بٹوارہ کرنے والے کی اجرت طے نہیں ہے تو جو لوگ اپنی مشترک مال کا اس سے بٹوارا کرا رہے ہیں ان سے طے شدہ مقدار کے مطابق اجرت لے سکتا ہے ایک طرح سے وہ آج کا پٹواری ہے نا پٹواری بھی جو ہے زمینوں کا بٹوارا کرتے تو لیتے ہیں نہیں لیتے ہیں؟ <سؤال> آپ نے فرمایا ارجول یقون عالل فی عام منس بازار آدمی لوگوں کے بہت سی جماعتوں کے اوپر چودھری ہوتا ہے اس کا حصہ بھی لے لیتا ہے اس کے حصے میں بھی لے لیتا ہے اور اس کے حصے میں سے بھی لے لیتا ہے بازار آدمی لوگوں مختلف جماعتوں پر ہاوی ہوتا ہے یعنی چودھری ہوتا ہے اس کے حصے میں سے بھی نکال لیتا ہے اور اس کے حصے میں سے بھی نکال لیتا ہے چلیے پڑھو میتوں تجارت کے بیان میں آپ حج کے لیے جا رہے ہیں تو حج ہی کی نیت سے جائیں لیکن وہاں سے واپسی کے اندر اگر کچھ سامان لے لیا چاہے وہ ضرورت کا سامان ہو یا بیچنے کی نیت سے لے آئے تو کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ وہ زمن نہیں لیکن اگر اس نیت سے گئے حج یا امرا کے لیے کہ اتنا تو خرچ ہوگا عمرے کے اندر پچاس ساٹھ ہزار اور فلاں چیز لے آئیں گے تو اس میں لاکھ ڈیڑھ لاکھ نفع ہو جائے گا تو یہاں تو ہی اصل مقصد ہے پھر عمرے کا کوئی ثواب نہیں ملے گا اسی طریقے سے جہاد کو بھی کہا سی جہاد بھی ایک طرح کی عبادت ہی ہے ان ملاملو بنیاد یہ عبید اللہ سلمان کہتے ہیں کہ نبی علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک صاحب نے ان سے بیان کیا انہوں نے کہا کہ جب ہم نے خیبر فتح کیا جس میں بہت سا جو ہے اموال غنیمت حاصل ہوئے منقول بھی اور غیر منقول بھی زمینے وغیرہ جب ہم نے خیبر فتح کیا تو لوگوں نے اپنے اموال غنیمت سامان ہے قیدی ہے وغیرہ نکالا یہ اموال منقولہ ہے نا جو قابل نقل کریں جنہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جایا جا سکتا ہے اور وہیں زمینیں وہ تو غیر منقول جائیداد ہے جس کو آکار کہتے ہیں اس کو کہاں سے نکالیں گے کہاں لے جائیں گے لوگوں نے اپنی غنیمت اپنے اموال غنیمت یعنی ساز و سامان اور قیدی وغیرہ کو نکالا خواجہ الناسو یا تباہ یا اونا تو لوگ اپنے اموال غنیمت ایک دوسرے کے ہاتھ بیچنے لگے فجا ایک صاحب آئے اور اس کے اللہ کے رسول لقد ربیۃ ربہن ماں ربی ال یوما مسلح احدم بن اہلی حادل میں نے اتنا نفع اٹھایا ہے کہ آج کے دن اتنا نفع اس وادی کے رہنے والوں میں سے کسی نے نہیں اٹھایا ہوگا کالا آپ نے کہا وہی حقا کل تعجب ہے تیرا ناسو وہاں ربی کیا نفع اٹھا کالہ ماضیل تو ابھی اب تا ہتار بھی سلاسا اوقی تھی میں بیچتا رہا خریدتا رہا یہاں تک کہ تین سو اوقیہ چاندی نفع اٹھایا تو اللہ کے رسول صاحب انا اب کا بھی خیر رجولین ربہ میں بتلاتا ہوں تمہیں سب سے اچھا اور نفع میں رہنے والا آدمی جس نے نفع اٹھایا کالا انہوں نے کہا ماں ہوا یا رسول اللہ وہ کیا ہے اس سے زیادہ نفے کی چیز کالا بعد بادشاہ دو رکعت نماز فر نماز کے بعد دو رکعت نماز فر نماز کے بعد مطلب یہ کہ فر نمازوں سے زیادہ کچھ پڑھ لو نفل کے طور پر تو وہی بہت زیادہ نفے کی چیز ہو جائے گی اچھا چلو اب رکھو کر دینا ابھی بچ جانے پر صدقہ کر دینے کا حکم صرف مجاہد ہی کے لیے ہے یا مسافر کے لیے بھی ہے نہ مسافر کے لئے تو نہیں ہے مسافر تو کہتا ہے وہاں سفر کے اندر کہ بھائی میں ابن السبیل ہوں اللہ واسطے مدد کرو